سورہ ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت ابراہیم میں نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس مسئلے کے اندر جو مسئلہ سورت یوسف والا ہے سبیل رسول اس کے اس بات کے لیے سورہ ابراہیم میں سورت ابراہیم میں انبیاء علیہ مسلام کے واقعات بطور شہادت کے پیش کیے جائیں گے یہ مکتوب ہے اتارا ہم نے اس کو آپ کی طرف تاکہ نکال لے تو لوگوں کو ظلمات شرک کے اندھیروں سے نور توحید کی طرف مگر اپنی طاقت سے نہ بے عزن رب ہے بے عزن رب ہے اللہ کی توفیق سے اچھا من اللہ سرات العزیز الحمید الظلمات ظلمات النور کی تشریح الا سرات العزیز الحمید اپنے عزیز اور حمید رب کے راستے کی طرف ہدایت کرو اس راستے کی تفسیر کیا ہے وہ وہی ہے جو گزر چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کر دی تھی ان اللہ ربی و رب فدو ہاضا سراتن مستقیل یہ تشریح خود عیسا علیہ السلام نے کر دی تھی اپنے واضح یہ ہے صراط العزیز الحمید یعنی اللہ لہو معافی سماوا اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے جو کچھ آسمان جو کچھ زمینوں میں ہلاکتوں کافروں کے لیے بس سبب عذاب سخت وہ جو پسند رکھتے ہیں حیاتی دنیا کو آخرت پر اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اس حال میں کہ یب ہو نہا اے تلاش کرتے ہیں اس ہدایت کے طریقہ کو ٹیڑھا کرنے کے لیے کبھی کیا کہیں گے جی عالم الغیب تو اللہ پاک ہے پر وہ ذاتی طور پہ عالم الغیب ہے اور نبی کریم جو ہیں وہ ذاتی طور پہ نہیں ہیں وہ عطائی طور پہ یب ہو وجہ کوئی نہ کوئی غلط تعویل ایسی کرنا تاکہ محکم کتاب اللہ کی آیات کو ٹیڑھا بنایا جائے فی زلال بید یہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں ہے سور ہاں اب پہلا شاہد ماںر رسول نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس رسول کی قوم کی زبان کے مطابق ہم نے رسول بھیجا ہے تاکہ واضح تو کر سکے مطلب ان کے لیے لئیو بیہ نہ لہو فیو ضل اللہ دھکا مار دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا جس کو چاہتا ہے وہی عزیز حکیم دوسرا شاہد تفصیل لی بھیجا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیاتیں دے کے ہم نے کہا اس کو آخرج جی قومہ کا رضی ہم نے کہا اس کو کولنا ان آخرج جی قومہ کا من الظلمات اللہ نور نکال اپنے دادوی کو انہیروں سے اور نور کی طرف اور یاد دلا ان کو اللہ کے عذاب کے وہ گزرے ہوئے دن انفیز ال کلے سب بارن شکور تاکہ کسی کے اندر البتہ بڑی نشانیاں ہیں وسطے ہر اس بندے کے جو اپنے آپ کو تھام کے رکھنے والا ہو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والا ہو وہ اس کالم سال میں ہی اور جس وقت کہا تھا موسا نے اپنی برادری کو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پہ ہے اور جس وقت اس نے بچا لیا تھا تم کو فرونیوں سے اس حال میں کہ وہ چکھا رہے تھے تم کو گندا عذاب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو اسی کے اندر بہت بڑا انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑا انعام تھا رب کو یہ بھی موسا علیہ السلام کی تقریر ہے اور جس وقت اعلان کیا تھا تیرے رب نے او مارکا لکر تم لذیذ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بڑھا کے دوں گا تمہیں میں اپنی نعمتیں وہ ان تم اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے وہ کالا ان تکفرو پھر موسا علیہ السلام نے یہ بھی کہا او ہو ان تک فرو ان اگر تم کفر کرو تم اور جو کوئی ہے زمین میں سب کے سب تب بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو کیونکہ ان اللہ ہمیں تخویف دنیاوی یعنی وقائے دنیا اول نمبر وقائے دنیا نمبر المیات نب الزین امن من قبلکم کیا نہیں پہنچ چکی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے گزریاں یعنی قوم انہو آدھ سمود اور وہ ان کے بعد جو گزرے لا یعلموم الا اللہ نہیں جانتا تمام کو سوائے اللہ کے یا تم آئے ان کے پاس رسول ان کے کھل کھلی دلیلے لے کے فردو اے دیہم مشرقوں نے کیا, کیا ردو گسے دیے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہوں میں رسولوں کے منہوں میں جا کے اور کہنے لگے بس بس بس بس بس, بس ان کفرنا ارسل تم ہم بالکل منکر ہیں اس توحید کے جو بھیجے گئے ہو تم ساتھ اس کے وہ اِن الفی شکن اور تاکہ بتا شک کے اندر جو بلا رہے ہو تم ہم کو طرف اس مسئلے کے اور شک بھی ایسا جو مری شک میں گوندا ہوا شک کہنے لگے ان کے رسول کیا اللہ کی توحید میں شک پڑ گیا ہے تم کو کمزا تو نئے سرے سے چیر کے آدم کو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا یا تمہیں وہ بلاتا ہے تاکہ معاف کرے تمہارے لیے گناہ تمہارے اور ہٹا کے رکھے تم کو ایک مؤخر کر کے رکھے تم کو ایک مدت مقرر کے لیے شکوا قالو ان انتم بشرم مثلونا نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح کے تری دونا تصدونا تمہارا ارادہ تو یہ ہے کہ ہم روک دو ہم کو اس طریقے سے جو تھے اس طریقے پر عبادت کیا کرتے ہمارے اکابرین مبین لیاو کوئی واضح دلیل اپنی اس وقت ان کے رسولوں نے کہا یار ہم ہیں تو بشر لیکن احسان کرتا ہے اللہ اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں ہم انا لنا اور ہمارے اختیار میں یہ نہیں کہ ہم لے آئے تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل اللہ بے اللہ مگر اللہ کی توحیق اور اللہ پر وقل مومنون مومن آدمیوں کو چاہیے کہ توکل کریں اپنے اللہ پر کیا ہو گیا ہے ہم کو کہ نہ نہوکل کریں اللہ پر ہالان کے تاکیق ہدایت کی ہے اللہ نے ہم کو سو بولنا تمام ہدایت کے راستوں کی طرف والا نصب علامہ آزے تمولا اور سنو ہم یہ مسائب دیکھ کے بزدل نہیں پڑیں گے مت کے تم سمجھو کہ ہم دھمکائیں گے ڈرائیں گے تو یہ مسئلہ چھوڑ جائیں گے یا چند دنوں کے لیے چپ کر جائیں گے خاموش ہو جائیں گے یہ ذہن سے نکال دو ہم تمام مسائب برداشت کریں گے مگر مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار ضرور ہم صبر کریں گے اوپر اس کے جو ایزاد دو گے تم ہمیں اور اللہ ہی پر توقع رکھنے والے توکڑ رکھتے ہیں وکال اللہ دینا کا اس وقت کافروں نے کہا رسولوں کو ضرور نکال لیں گے تم کو ہم اپنے علاقے سے یا ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا اولت فی ملتنا پیغمبروں کی خاموشی سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر زیادہ باتونی چونکہ نہیں ہوتے مقصد کی بات ہی کرتے ہیں نا پیغمبر ویسے خاموشی ہوتی ہے اس لیے وہ دھمکاتے ہیں اولت فی ملتنا یا لوٹنا پڑے گا تم کو ہماری شرکی یا وسنی یا ملت میں جب انہوں نے دھمکی دی پیغمبروں نے تو اپنا راستہ بتلا دیا تھا کون سا والا نس بر علامہ تو اب انہوں نے جب دھمکی دی اللہ نے ان کے دل کی صداقت کو دیکھ کے فوراً ان کو تسلی دے دی فوہا الم رب ڈال دی اللہ نے بات ان کی طرف کون سی بات گھبراؤ نہیں لنہلکن الظالمین ہم جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے ظالموں کی ولان اس کے نقل ار زمین بادم اور پھر ضرور ٹکائے گے تم کو علاقے میں ان بے مانوں کے تباہ ہونے کے بعد مگر یہ قانون میرا یہ وعدہ میرا کن کے لیے ہوتا ہے ان کے لیے جو خاف مقامی جو ڈرتے ہوں دن کے کے میری عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے و خافید اور ڈرتے ہوں میرے عذاب کی دھمکی سے جو اس طرح ہو کے زندگی گزاریں ہمارا قانون ان کے لیے یہ ہے کہ ظالموں کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور ان مظلوموں کو بعد میں اس علاقے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں وستفتہو وستفتہو کافروں نے خود ہی مانگا تھا فیصلہ خود رحم مانگا تھا ہیں واستفتو کافروں نے خود ہی فاس فیصلہ مانگا تھا کس طرح مانگا تھا اللهم ان كان هذا هو الحق فامتر علينا حجاراتم منس خود ہی مانگا تھا کافروں نے فیصلہ اچھا وخابا کل جبار عنيد اور خسارے میں رہ گیا ہر جبار آکر خان زدی مواند منورائے جہنم اس کے سامنے جہنم موجود ہے منورائے ہی جہنم اس کے سامنے جہنم موجود ہے وَيُسْكَ مِمَّا اِن صدیدٍ پِلَا اے جائیں گی اس پانی سے جس پانی کے اندر پیپ ملی ہوئی ہوگی گندہ خون زخموں کا دھوان یتجرہ اوہو گھونٹ بھرے گا اس کا مگر نئی قریب کے یوسیگوہو اس کے گلے سے اتر جائے آتی ہل آئے گی موت اس کو ہر طرف سے وما ہوا مگر وہ مرے گا نہیں سورا ہی عزاب اس کے آگے پیچھے بہت گندا عذاب ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا اچھا جب یہ عذاب ہے ان کے لیے مگر ایک سوال ہے یا اللہ ہم نے دیکھا کہ وہ نفلیں بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں سارا گاجا باجا ید ان کا مچائے رکھتے ہیں پھر ان کے وہ نیکیاں کہاں جائیں گی اللہ اس کا جواب دیتا ہے مثال کافروں کے عملوں کی کافروب اوبر بم آمال مشرق کے مشرق آدمی کے اعمال کی مثال مسل کا مانا حوالے واقعی واقعی حالت مشرکوں کے عمل کی ہے کرما دن اشتدت بحر ری مثل اس خواہر کے جو اشتدت بحر سخت اڑا کے لے گئی او اس کو ہوا فی یوم آصف جکھڑ والے دن وہ خاکستر کو جس طرح اڑا کے لے جاتی ہے ہوا جھکھڑ والی لا یک نہ مما کا سبو یوں جو کچھ انہوں نے کھلواڑے لگائے ہوں گے عملوں کے عبادتوں کے اللہ کے قہر کا شر کی وجہ سے عذاب کا جھکھڑ ایسا آتا ہے کہ لا یکرو نما کا سبو لا شین نہیں بالکل قادر ہوتے اپنی کمائی پر کچھ بھی مچھر کے پر جتنا بھی نہیں زال اوت زلال البئی یہی ہے گمراہی بڑی دور کی کہ جن ان بے ایمانوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کہاں چل رہے دلیل اکلی اجمال کیا نہیں دیکھا تو نے او مخاطب سننے والا دیکھنے والا کہ اللہ والے ہم سے اللہ کے عذاب سے من شئے ان کچھ بھی جناب آگے جواب دیں گے پیر خنزیر کالو لو حدان اللہ اگر ہمیں اللہ ہدایت کرتا تو ہم تم کو بھی ہدایت کرتے مگر چونکہ ہمیں اللہ نے برباد کر دیا بے ہدایت اس لیے ہم نے بھی تمہیں وہی سبق پڑھائے اب برابر ہے اوپر ہمارے ہم پیٹے چیخیں ہم صبر نہ یا صبر کرے بہرحال مالنا میں ہمارے لیے کوئی بچانے والا آج کوئی نہیں مارے گیا وہ کال اب ان کا بڑا بابا بولے گا بڑا پیر ہے بڈھا پیر کال شیتان ہو بولے گا لمبا کو زی اللہ جب طے ہو جائے گا سارا معاملہ کوزیل آمرو جب ہو جائے گا معاملہ تو وہ کہے گا ان واہدا کوم اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا میرے بچڑے میرے مریدوں میرے روحانی پتر واحدہ قوم واحد اللہ کے اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ بالکل سچا کیا تھا واد میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا مگر میں اب خلاف کر رہا ہوں میں تمہارے ساتھ وعدہ وفا نہیں کر سکتا وماکان علی سلطان باقی مجھ پہ تمہارا احسان بھی کوئی نہیں ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو پیر تھا مرید تھے تو ہمیں کہتا تھا ہم اسی طرح کرتے تھے کیوں نہیں تھا میرے لیے اوپر تمہارے کوئی زور الا مگر صرف میں نے داؤ تو کم میں نے صرف بچکارا تم کو داؤ تو کو میں نے صرف داؤ کم جب تم لی تم نے جی جی کر کے میرا بچکار کو کبور کر لیا اس لیے میرا کسور کوئی نہیں لا تلوم نہ ملا مت کرو مجھ کو ولومو انفو سکم ملا کرو اپنے آپ کو ماں بے خے کم نہیں میں بچانے والا تم کو مما ان تم یا نہ تم آج مجھے بچا سکتے ہو انی کفر تو میں بالکل انکار کرتا ہوں اس کے ساتھ بما ماں اشرک تم انہیں میں نے قبلو اس اطاعت کا جو شریک کرتے رہے ہو تم مجھ کو اطاعت میں میں نے دنیا میں میری اطاعت جو کوئی تم کرتے تھے آج میں بالکل اس کا انکار کرتا ہوں اِنَّ لهم عذاب علیم واقعی نتیجہ یہی نکلے گا کہ ظالم جتنے بھی ہیں سب کے لیے عذاب دردناک ہوگا بشارت اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے باغات میں اس حال میں کہ چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں رہیں ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر اپنے اللہ کی توفیق سے بے اذن اللہ کی توفیق سے تویا تم توفے ایک دوسرے کو ہوں گے ان کے ان کے فی ان باغات میں سلام ان سلام ان سلام, ان سلام شکر ہم بچ گئے شکر ہم اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے ہر پیغمبر کہے گا سل سلم سلم سلم سل اللہ سلم سلم یہ کیا کہے گا سلام بشتی ایک دوسرے کو ملیں گے تو کہیں گے سلام ان اور یار بڑی خیر, بڑی خیر ہے بڑی خیر ہے بڑی خیر ہے شکر ہے بچ گئے ہم سلامت رہ گئے الحمت رب اللہ توحید اور شر کی وضاحت کے لیے اللہ سبیل تنویر مثال کیا نہیں دیکھا تم نے فضا اللہ مثلاً کس طرح بیان کی ہے اللہ نے مثال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی وہ کیسے مثال ہے مصل کا شاج تن تویب کلمہ طیبہ طیب کی مثال یعنی احوال واقعی کلمہ طیبہ کا وہ کس طرح ہے مثل اس درخت کے جو طیبہ تین جو بالکل بے عیب ہے پاک اسلوحا سابیتون اس کی جڑیں تو بالکل زمین میں اتری ہوئی ہیں سابطون وہ سما اور اس کے اوپر والی شاخیں وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں آسمان کو چھو رہی ہیں ایسا درخت اب شجرتن کی صفت ایسا درخت تو توتی تو اتی او کولا ایسا درخت جو دیر ہے جو صرف اللہ ہی اس کو جانتا ہے کہ کہاں ہے ضرور کیونکہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا باقی جن جنہوں نے کہا کھجور ہے, ہے نے سخت جھوٹ کہا ہے پہلی تردید تو یہ ہے کہ تو اتی او کو لا یہ تو ہر لہجہ دے رہا ہے اور کون سی کھجور ایسی جو ہر لحظے کے لیے پھل دے رہی ہو معلوم ہوا کھجی رہی ہے عام مفصری نے کیا لکھا ہے وہ کھجی کا درخت کیونکہ اس کی جڑے نیچے کو ہیں اور شاخیں اوپر اٹھی ہوئی ہے توتی او کو لا کل ہی دے ایسا درخت جو دے رہا ہے اپنا پھل ہر لہزہ اپنے اللہ کی توفیق سے یہ پھل ہے تو یہ اس درخت کا ہے جس کو اللہ جانتا ہے یا پھر اس درخت کا ہے جس کو ہم بھی جانتے ہیں وہ ہے لا اللہ یہ مشبہ ہے اور مشبہ بھی وہ درخت ہے جس کی حقیقت کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے وہ جزرب اللہ الم سے بیان کر رہا ہے اللہ واقعی والی مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اصل کہتے ہر موسم میں کون کرتے ہر موسم یہ بھی جھوٹ ہے کھجی ہر موسم میں بھی نہیں ہے حالانکہ ہین کا موسم تو ویسے ہی غلط ہے تو ہر وقت ہے ہین کہتے بھی وقت کو ہے ہاں ہاں وقت کو کہتے ہیں مگر اگر موسم بھی کہا جائے تب بھی جھوٹ ہے خجی کے اندر وہ بھی نہیں ہے مسل و کل متن خبیصن کا شجرتن خبیس مثال کلم خبیص کی یعنی شرک کی یا اللہ یا عبد القادر یا علی یا حسین یا وغیرہ وغیرہ مسل و کل متن خبیصن خبیس کلمے کی ہاں بھائی شرک کا کلمہ خبیس ہے تو جو شرک کرتا ہے وہ طیب ہے وہ تو اخبس ہوا نا کیا معلوم ہوا تو وہ روحانیت ہے نا کیونکہ شرک بھی تو روحانیت سے تعلق رکھتا ہے نا جسمانی چیز تو نہیں یہی مشرک کی جو خبیص روحانیت ہے وہی وہ اگر پڑھ رہی ہے بسم اللہ واللہ اللہ اکبر کیا ہوگا ایک شخص ہے مشرک ہے وہ ذبح کر رہا ہے کیا کر رہا بسم اللہ واللہ اکبر آپ کیا کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے آپ کہیں گے اس نے کوئی نہیں پڑھا نہیں سمجھ آئے اس نے پڑھا ہابے تت آمالوم ذلاہ سا ہوم چل حیاتی دنیا اسی دنیا میں اس کی ساری کوششیں جتنی ہے ساری زلہ تو آپ کہیں گے مشرق اذان دے رہا ہے آپ کیا کہیں گے اذان کوئی نہیں دے رہا یہ بھوک رہا ہے کیوں حافت مالو اس کا عمل جو کوئی نہیں اللہ فرماتا یہ کوئی نہیں کر رہا نماز پر رہا. اللہ فرماتا یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے کیوں نہیں پڑھ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے خبیص خبیس کے مقابلے میں ہے طیب طیب کلمہ جو طیب تھا کلمہ طیب تھا نا بسم اللہ واللہ و اللہ مگر اس پر اثر کس کا پڑا ہے خبیص کا اور خباصت اور تیبت یہ <تصفح> دونوں کٹھے ایک مقام پر ہو سکتے نہیں یہی وجہ ہے جب حلال اور حرام دونوں کٹھے ہو جائیں تو غالب کیا ہوتا ہے حرام ہو جاتا ہے ایک من اگر دودھ ہے اس میں ایک قطرہ آپ اپنے پیشاب شریف کا ڈال دیں ایک قطرہ تو پھر حرام غالب آئے گا کہ نہ آئے گا معلوم ہوا کہ وہ نیکی کر تو رہا ہے کلمتوں تو پڑتا ہے سب کچھ ہے مگر اس کے ساتھ جوان آ گیا ہے کس کا خباست کا جب خباست کا ملاوٹ آ جائے تو وہ غالب ہوگا تو وہی خبیص غالب ہوگا طیب کا وجود ختم ہو جائے سے ہاں بالکل گزر, گزر جائے وہ نماز نہیں پڑھ رہا اللہ جو کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا یہ پوچھنے والا تو بے وقوف آدمی ہے <سلتقا> <سلتقا> <سلتقا> <سلتقا> <زلسا يوم فلحيات دونیا> اور کن کے متعلق ہے افحا کفرو من عبادی اولیا یہ ان لوگوں کے متعلق کہا ہے جو میرے بندوں کو مشکل کشا حاجت روا کار سا سمجھتے ہیں ان کے متعلق ربی فہابے فلاںی علحم یومل قیامت وزن تو اس کا عمل ہے ہی نہیں معلوم ہو گیا کہ تھوڑی سی خباصت بھی ہو وہ طیب میں اگر ملاوٹ آ جائے تو غالب کس کا ہوگا غلبہ کس کا ہوگا خباست کا ہوگا اس لیے چاہے ساری تیابت اس کی نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے صوفی ہے اور موٹی پنڈلی کی چادر سلوار ہے اور ماتھے میں لوٹے جتنا بےراب ہے غٹر گوں کرتا ہے خاموش ہو کے چل رہتا چلتا ہے مگر اس کے اندر خباس تھوڑی سی شیر کی آ گئی تو غلبہ کس کا ہو جائے گا خباس کا ہو جائے گا اور وہ اس کے ساری نیکیاں جو ہیں وہ کل ادب تصا بولوں اس لیے جب وہ ضبح کرے گا تو ہم کیا کہیں گے یہ مردار ہے یہ مردار ہے اس پہ تکبیر نہیں پڑھی گئی ٹھیک ہے اور یہ سارا آپ کے فکاپ یہی لکھ رہے ہیں نہ یوزیحت المرتد وسنی زکاتے ہدایا خیرہر میں ہے لے زکا یہ ذبح کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں حالانکہ تکبیر تو پڑھ رہے ذبح کرنے کے اہل نہیں ہیں اس لیے ان کی زبیا زبیاں نہ ہوگی ہم کہیں گے یہ مردہ ہے کوئی بات سمجھے کہ نہیں اب نہ کہنا کہ یہ خجی کا درخت یہاں مراد ہے ہاں ہاں ہاں ہاں اگر موید آدمی آ گیا سب کیا وہ سب نہیں تھی اور ابھی تک وہ زندہ تھی وہ بکری تھی یا کوئی جانور تھا اور چونکہ تمام رگوں کا کاٹنا شرط ہے سبھا کے لیے مرری وین اس کا کاٹنا چونکہ ضروری ہے وہ تو نہیں کٹی تھی نا <سؤال> گویا کہ اس نے زخم کے یوں سمجھو کہ سور اس کو پھاڑنے لگا تھا نہیں سمجھ آئی اس کو خنزیر پھاڑنے لگا تھا درندہ پھاڑنے لگا تھا اس کی زندگی میں آ کے موہد نے ضبع کر دیا اب کو بالکل حل اچھا جناب ہاں یوسبت اللہ خبی من فوق کے لرز من قرار مسل درخت خبیث کے وہ جو اج تسط اکھیڑ پھینکا گیا زمین کے اوپر ما من قرار جس کا ٹھہرنا قتل ہو بھی نہیں سکتا جس طرح تھوڑک دکھتا ہے یہ سب اللہ آ آمنو ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ایسی بات کے ساتھ جو بات ثابت رہنے والی ہے حیاتی دنیا میں اور آخرت کے اندر بھی ثابت رہنے والی ہے وہ یوزیل اللہ اور دکا بار دیتا ہے گمراہی کا ظالموں کو اور کرتا ہے اللہ جو کچھ چاہتا ہے الحمت الحمتہ زجر اور وقع اہرویہ نمبر تین کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تبدیل کر دیا تھا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بھائی نعمت تو اللہ دیتا ہے مگر وہ شکریہ غیروں کا ادا کرتے ہیں وہ آلو کومم دار اور اتار دیا انہوں نے اپنی برادری کو ہلاکت کی حویلی جہنم میں یعنی جہنم میں جو ملیں گے اس کو و بے سن بہت گندی ہے ٹھہرنے کی جگہ وہ جال انداز بنایا انہوں نے اللہ کے لیے بہت سارے شریک کیوں انجام یہ ہوا کہ لے ان سبیلئی لام انجام کا آکبت کا انجام یہ ہوا کہ تاکہ وہ پھسلا وہ دیں وہ اللہ کے راستے سے تو فرما دے تم اللہ سبیل الامحال نہیں اللہ سبیلیاد تمت دھمکا رہے ہیں تمت نفا اٹھا لو کہ تمہارا لوٹ کے جانا تو ہوگا جہنم کی طرف اب ابر مسلے شرک سے بچ گئے ہو ایمان آ گیا ہے اب نماز پہ زور دو نیکیوں پہ زور دو تو فرما دے میرے بندوں کو وہ بندے جو ایمان لائے ہیں کو قائم کریں لے یوقیم اسلام چاہیے کہ نواز قائم کرتے رہے اور دیتے رہے جو کچھ رزق دیا ہم نے ان کو سررن چھپے بھی اللہ تن اور ظاہر بھی من قبل اہ پہلے اس کے کیا پہنچے ان کے پاس وہ دن جس دن میں کوئی سودا بٹا ہی نہیں ہوگا اور, اور کوئی گھاتی یاری بھی نہیں ہوگی کوئی خلت تو خلال نہیں ہوگا اللہ خالہ کا سماو دلیل اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا آسمان اور زمینوں کو اتارا آسمان سے پانی بس نکالا اس پانی کے ذریعے بڑے پھل یہ رزق ہے تمہارے چکھنے کے لیے بس اخرکم الفلکا اپنے حکم کے ماتحت کر دیا اللہ کو تمہارے نفے کے لیے کشتی کو تاکہ لے چلے سمندر میں او اس اللہ کے امر سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارَ اور اپنے حکم کے تابع کر دیا تمہارے نفع کے لیے نہروں کو اور تابع کیا تمہارے لئے شمس کو وَالْكَمْرَا اور چاند کو اس حال میں کے لگتار چلتے رہتے ہیں دعائے بینے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَى تابے کر دیا تمہارے لیے رات کو یہ عام جو ہوتا ہے سے مغالطہ لگتا ہے عام لوگ پھر مانا کے کرتے ہیں. تمہارے لیے تابے بنا دیا یعنی سورج بھی تمہارے تابے اور چاند بھی تمہارے تابے ڈنگر بھی تمہارے تابے سب غلط ہے حالانکہ تابے تو کس کے ہیں اللہ کے یہ لام نفے کا ہوتا ہے ایسے مقام پہ جہاں بھی آئے سخرا لکم اللیلہ کر دیا اللہ نے اپنے حکم کے تمہارے نفے کے لیے رات کو لکم اللہ آتا ہی نے دیا تم کو مانا اسی طرح لکھنا ورنہ غلط ہو جائے گا آتا دے دیا یہ جو مانا کیا تھا نا دے دیا اس نے تم کو جو کچھ تم نے مانگا یہ غلط بات ہے کہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے کو سارا تو نہیں اللہ پاک دے دیتا اس کو اپنی مرضی سے دیتا ہے نا لہٰذا مانا حسر کا ہے آتا اور اسی نے دیا ہے تم کو ہر وہ چیز جو تجھ تم نے مانگا اس سے یعنی دینے والا وہی وہ ہے یہ نہیں کہ سب کچھ تم کو جو کچھ تم نے مانگا تم کو دے دیا نا دینے والا صرف وہی ہے ان تعمت اللہ تو سوا اگر شمار کو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں شمار کر سکتے ہو تم مگر پھر ان انسان اللہ ظلم ان کا فار تاکہ انسان بہت بڑا اپنے پاؤں پہ کولہاڑی مارنے والا اور بڑا نا انسان ہے دلیل نکلی تفصیلی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت کا ابراہیم نے اے رب میرے بنا شہر کو امن والا آ مینن امن والا دشمنوں سے بھی امن ہو مسائب سے بھی امن ہو دواہی سے بھی امن ہو ہلاکتوں سے بھی امن ہو آ مینن وج بچا کے رکھ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے کہ کہیں پوجنے نہ لگ جائیں ان بتوں کو کون سے بت ان کے اپنے بنے ہوئے یہ جو اللہ کے بنے ہوئے ہیں دونوں وہ دونوں قسم کے فرد کامل المطلق ذات مطلق یراد به الفرد فرد کامل وہ جو اللہ نے بنائے اور اس کے تخت داخل دوسرے بوت بھی رب انہ النازل لنا کثیر من الناس اے رب میرے تاکہ ہم دیکھا او یہاں جو امام باقلانی نے اور ابن تیمیہ نے امام ابن قیم نے اور امام رازی نے جو کہا تھا کہ کلام عرب میں مردوں کو مردوں کو معنس کہا جاتا ہے مردوں کو مونس کہا کا مندون من اللہ انا صاف پر لکھ دیا مندون من اللہ نہیں یہ پکار رہے مگر صرف رنوں کو ہی پکار رہے رنوں دے رنو مشرق یعنی عورتوں کو کیا مطلب مردوں کو پکار رہے یہاں بھی دیکھ لو انا ہننا مونس کا ضمیر ہے کہ نہیں ہے رَبِّ انا ہن اصل نسیرم من الناس اے رب میرے انہیں ہونا تاکہ وہ جو بوت انہوں نے سبب بن گئے ہیں گمراہ کرنے کا اکثر لوگوں کے لیے نو منی جو میرے پیچھے چلے گا وہ تو میرے قبیلے کا ہے میری جماعت کا ہے اور جو میری نافرمانی فرمانی کرے ان کو کیا کر ایمان کی توفیق دے بتوں سے بچ جائیں اور پھر باقی ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے ان کا گفور اے ایرا ہمارے اینی اسکن میں نے ضروری میں نے ٹکایا تھا اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی جنگل والی جو غیر ان غیر آباد تھی ان دبی تھے کل محرم تیرے بیت اللہ کے پاس اے ربارے میں نے اس لیے ان کو وہاں رکھا تھا تاکہ قائم کرے وہ نماز کو اور بنا دے لوگوں کے کچھ دل جو کھینچے چلے ان کی طرف ورژ ہوں سمرا تھے اور کھلا پلا ان کو وہ پھل لال لو می تاکہ وہ شکر کریں چیرا ربنا نا ان قطع رب ہمارے تحقیق تو ہی جانتا جو کچھ ہمارے سینوں میں ہے اور جو کچھ نو نو اعلان یا ہم جوارے کے ساتھ کرتے ہیں یخفال اللہ من نئی پوشیدہ اللہ پہ کچھ بھی زمین میں نہ آسمانوں میں اللہ سارے کمال مشکل کشائی کے اللہ کے لیے ہیں جو اس نے مفت بخشیش کر دی میرے لیے باوجود بڑھاپے کے اسماعیل بھی دیا بھی دیا کیوں انبی لسمی تاکی میرا رب بھی ہے البتہ سننے والا سب سورو پکار کا رب جعلنی مقیم صلات اے میرے رب بنا دے میرے لیے مقیم صلات مجھے نماز کے قائم کرنے والا اور میری اولاد سے بھی بنا اے رب ہمارے کبا اور یہ بھی مستقل میری دعا ہے کہ قبول کر میری دعا کو اے رب میرے اگ فرلی مجھے بھی معاف کر والے والیا میرے جسمانی اور روحانی ماں باپ کو بھی ولیمن اور تمام مؤمنوں کو بھی اس دن یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب مگر پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی تھی جب ان کے مشرق ہونے کا یقین نہیں تھا جب ما کان استغفار ابراہیم ابی ہے اللہ ان موطن واد فلم تبین ان ادب اللہ تبرا من ہو پھر بری ہو گئے ہاں پہلے کی بات ہے نا وہ تو یہاں پر ہے نا مستقل کی ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے ترتیب وار نہیں ہوتے کہ یہ پہلے ہو یہ پیچھے ہو یہ ہو یہ ساتھ تو مانگے گی کیا ہو گیا پھر وہ تو پہلے شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کریم کا کہ اللہ نے یوں کر دیا جس یہ بھی ساتھ ساتھ, جارے جارے او جارے او ساتھ, ساتھ مانگتے جا رہے ہیں مگر وہ تو دعا کے قبیلے سے تھا نا اس لیے ترتیب تو نہیں نا کہ اس نے اس وقت کہا تھا واقعی اس کے ساتھ متصل یہ تو مطلقاً قبیلہ دعا کا چونکہ ذکر آ گیا ہے اس لیے اس دعا کا ذکر بھی کر دیا ہے نہ یہ کہ اس سے متصل وا سب نہ گمان کرو اللہ کے لیے کہ وہ بے خبر ہوگا اس سے جو کام کرتے ہیں ظالم لوگ ہاں ڈھیل ان کو اس لیے دے رہا ہے عذاب جلدی نہیں دیتا مؤخر کر رہا ہے ان کو ایک دن کے لیے جس دن پھٹ جائیں گی اس دن کے اندر آخت اس حال میں کہ جلدی جلدی دور رہے ہوں گے اونٹوں کی طرح اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو لائر پھٹی پھٹی ہوں آگی نہ واپس آئیں گی ان کی طرف پلکیں ان کی وہ افید ہوا ان کے دل ہوا ہو کے اڑ رہے ہوں گے انا سیوم ڈرا <يَعَتِيَم> میرے پیغمبر اصل مدعا صورت کا آ گیا ڈرا لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان کے پاس ازاب اس دن ظالم لوگ کیا کہیں گے اور اب ہمارے اخرنا موخر کر دے ہم کو ایک مدت قریب تک کے لیے تاکہ نجب دعوت کا دل سے قبول کریں گے تیری اس دعوت کو اور اتباع کریں گے تیرے رسولوں اچھا عوالم تک کیا نہیں تھے تم قسمیں میں کھایا کرتے تھے مین قبلو دنیا کے اندر کے مالک من زوال نہیں ہے تمہارے لیے کوئی دنیا کی زندگی سے ٹل جانا وہ سکن تم فی مساقین حالانکہ تم ٹیکے تھے ان ٹیک ان گھروں کے اندر جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے لوگ چھوڑ گئے تھے وہ لکم کھل بھی چکا تھا تمہارے لئے کہ کس طرح حشر کیا تھا ہم نے ان کافروں کے ساتھ وزربنا لکم المثال بیان بھی کر دی تھی ہم نے تمہارے لئے مثالیں بگر پھر بھی تمہیں اثر کوئی نہیں ہوا تھا آج کس گندے مو سے یہ کہتے ہو کہ ہمیں دوبارہ واپس جانے دے فلا وقد مکرو مکرہم ویند اللہ مکرہم وقائے اخر ویہ نمبر پانچ تاکہ انہوں نے تدبیریں سوچی بڑی بڑی تدبیریں حالانکہ اللہ کے پاس ہے ان کی تدبیر کا کنٹرول و انکان اگر اگرچہ ہوتی ہیں تدبیریں مشرقوں کی اتنی زبردست ہوتی ہیں تاکہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ بھی مگر اللہ کے مقابلے میں ان کی تدبیر کا کوئی قیمت بھی نہیں فلا اللہ مخلف واد نہ گمان کرو اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے رسولوں سے ان اللہ, عزیز اللہ بہت زبردست ہے انتقام بدلے لینے والا ہے جس دن نفخا الا اور نفخ سالسا کے درمیان پہلا نفخہ اور پھر آخری نفخہ اس کے درمیان والا جو نفخہ ہوگا اس دن تو بدل العارض غیر اللہ تبدیل کر دی جائے گی زمین تانبے کی بنا دی جائے گی سوا اس زمین کے اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے وابا رسول اللہ واحد رڑے رڑ میدان میں ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے جو واحد کہار ہے ترل مجرمین یوم دیکھے گا تو پیشہ ور مجرموں کو اس دن جکڑے ہوئے لائے جائیں گے فی ہتھ کڑیوں میں لوہے کی زنجیروں میں سرابیلہم لوہم ان کے قمیص جو ہوں گے من کا درخت درختیں اب ہلکا نچوڑ کے بنے ہوئے کتران ر بھی کہتے ہیں اس کو کیر بھی شیرک بھی کہتے ہیں شیرک بوٹی ابہل بھی کہتے ہیں درخت ابحل ایسا ہوتا ہے اونٹ اگر کسی وجہ سے اس کو منہ مارے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اونٹ کا جو زبان ہے اور منہ ہے سارے کا سارا تعلق گل کے بہر آ جاتا ہے اتنی سخت وہ کڑوی اور گندی ہوتی ہے ابحل بوٹی ترابی لوہم کا تیرا وہی بوٹی ان کے اوپر کڑوی لپیٹ کے پھر اس کو آگ لگائی جائے گی پتہ شاہ وجوہ منا نئی نئی پلیتیاں نکالتے ہیں نا مشرق ان کے لیے اغا نئے نئے قسم کے ہوں گے نئے نئے مشکل کشا بناتے ہیں نئے نئے درباروں پہ جاتے ہیں وہ ان کے لیے اللہ کی حکمت ہے کہ خدا کے قہر بھی مختلف ہوں گے پتو ہے منار ڈانپ لے گی ان کے منہوں کو آگ جہنم کی تاکہ سزاد اللہ ہر جی کو جو کچھ ہے اس نے ان اللہ سری الساب کیوں اللہ جلدی صاحب لینے والا ہاضا بلاگ النا سے یہ جو ہے دونوں دعوے آگئے گئے ہاسا بلاگ سے یہ ہے پہنچ کے رہنے والی کلام لوگوں کے لیے پہنچ گئی والے اور اس لیے بھی یہ کلام نازل کی گئی ہے والے یون ضرور بھی تاکہ ڈرایا جائے اس کے ذریعے والے یا اور اس لیے بھی تاکہ لوگ جان لیں انما ہو واحد وہی ایک ہی ماں ہے اور کوئی نہیں کیونکہ دونوں سکے جب ثابت ہو گئیں کہ ذرہ ذرہ کائنات کے اندر غائب جاننے والا بھی وہی تصرف کرنے والا بھی وہی تو پھر پتہ چل گیا کہ مابود بھی وہی جب معبود وہی تو ثابت ہو گیا کہ الہن اکیلا واحد بھی وہی اب لا الہ الا اللہ اب مانا آپ ترکیب کے لحاظ سے کریں گے اصل میں تو تھا الہن واحد ہن لا الہ اللہ اصل میں کیا تھا اللہ واحد واحد جو ہے اس کے اندر حسر جو ہے وہ چونکہ ظاہر نہیں تھا اس لیے حسر کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا گیا لا الہ اللہ تو اب اس کو الہ واحد ان کو دیکھ کے آپ مانا کریں ترکیب کے لحاظ سے لا الہ اللہ کا کیا مانا ہے؟ پہلے آپ کو دیکھے واحد یہ سارا اس لیے تاکہ وہ جان لیں کہ پکی بات ہے کہ وہی اللہ ہی الہ واحد ہے اب اللہ الہ اللہ کا کیا مانا ہوا ترکیب ترکیب کے ساتھ کس طرح کریں گے نہیں کوئی اللہ Hmm. لاکھوں الہ موجود ہیں لوگوں کے بنا ہوئے آپ کہتے ہیں کوئی موجود حقیقی حقیق حقیقی کی قید کہاں سے لائے ہو ہوئے بس اڑنگ برنگ ستارے ٹنگی جی چو جی چرکھا چو چاہ لمو تاکہ یقین رکھیں وہ کہ پکی پک بات ہے سوائے اس کے نہیں کہ وہی اللہ ہی اللہ واحد ہے بھائی وہی اللہ ہی کے اندر حسر تو آ گیا تھا واحد کی قید کیوں لگائی وہ انما حسر کا کلمہ ہے کہ نہیں آئے آئے پکی بات کیا تحقیق وہی اللہ ہی اللہ ہے اب واحد کے ساتھ کیوں لگایا گیا بسر بس دس روپے انعام دس سو, سو روپیہ انعام رو دس ہزار روپے انعام بس یہ معمولی سا کیس ہے مگر تم لوگوں کو پتہ نہیں چل گئی نہیں بات تو یہ ہو رہی ہے مقصد تو حسر کرنا ہے نا حسر تو ہو گیا الہ ان کے اندر واحد کو ساتھ کیوں لگایا گیا وہ تم لوگوں کو قطر پتہ نہیں چلے گا تمہارے استادوں کو بھی پتا نہیں چلے گا نہیں میں تو آپ کا خادم ہوں خادم کو پتا ہے تمہارے استادوں کو پتا نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے تو دس ہزار انعام رکھا ہے معمول ہے اب نواز کے بعد پھر بتائیں گے یاد رکھو دوبارہ سوچو بھئی انما کلمہ حسر کا ہے حسر تو ہو گیا تاکہ وہ جان لیں الہ ہے انما حسر کا یہی مانا ہوگا نا اللہ ہی الہ ہے حسر تو گیا ہو اب واحد کی خیر کیوں آئیے بھائی نہیں اس میں اس میں چھتیس علم پڑھنے پڑتے ہیں تب جا کے یہ نقطے آتے اگر تم لوگ ایک اٹاک مٹاک کرنے والے